صحمن الحمۃ اللہ, الرحیم. اللہ محمد وحمۃ العلوم السلام علیکم صفحہ الباء ورحمت اللہ وبرکاتہ ثمّہ الباشا وسلم والی الباشہ باقی تمام سامین خارن گرامی برادران سب کچھ سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دار کتاب دعوت شریف میں سے نمبر 493 سو ایک سو شروع سے ابھی تک کے درست کے تحت ایک سو پینتیس اورت فتح کا درخت نمبر ایک سو ہے اور راد فتح کے حصیہ والمی ہماری دسمل میں اس میں آرط لا لاہی شریکلاً یہ پیراگراف ختم ہو گیا اس کے بعد اسی کا دوسرا پیراگرافر و ضاء الرباطن الب الِ شین علی یہ بھی اسی اللہ اللّہ مرتالیس کے بات آنے والی پیراگراف میں ہیں تو اس میں جو ہے حول والباطن آخر الظاہرالبھات نکلشین علی ان مقدس کلمات کی ہے آج جو ہے پہلے الاول ہوا یعنی ضمیر ہے وہ کے معنی میں یعنی وہ امرات اللہ تعالیٰ کے ذات ہیں یعنی وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی اس کی ذات ہوول اول علماء تحریک کے جو اثرارموس ہوا اور حادثیش میں بھی رموز کے جو علماء وہ فرماتے ہوا الفظ اللہ کی باطین ہے فرماتے ہیں باطین ہے اللہ کو الحمد اللہ سے تعبیر کرتے ہیں تو ہو اللہ تو ہوا یعنی وہ اس ملات اللہ تعالیٰ کے ذات ہے یعنی وہ ذات ذاتمقدس جو ہے الول اللہ خر ظاہر والباطن اس میں جو اول کی معنی پہلا ابتدا آغاز اس طرح اہم بڑا شروع فرست کسی بھی چیز کی ابتدا ان معنی میں آتا ہے اول کے معنی یعنی پہلا ابتدا آغاز یہ معنی زیادہ تر استعمال ہوتی ہے ہو شروع کا معنی بھی آتا ہے فرسٹ انگلش کا ہے اور الاخر یعنی آخری آخری حصہ انتہا کسی بھی چیز کی اور اظاہر کے معنی لغات میں جو ہیں واضح نمایاں اشکارہ یہ معنی بھی کیا ہے اور ظاہری اوپری بیرونی یہ معنی بھی کیا ہے ظاہر کہانی دو معنی ایک تو واضح نمایاں اشکارہ معنی کیا دوسرا ظاہری اوپری اور بیرونی یہ معنی کیا اور ایک جو ہے ظاہر ضد حقیقی حقیقی کا ضد ظاہری اور حقیقی ہاں جیسے شاثر نے بھی فکر میں تہارت الظاہریتن ہاں جی اور تہارت باطنیتبے کو تہارت باطن ہی کا حرتن باطنیت باطنی حقیقیتن کا وہاں پر ہاں جی تو یہ ظاہری کہتے ہیں حقیقی کا ضد بھی ہے وہ ضد داخل بھی ہے ہاں ضد ظاہر داخل کا بھی ضد ہے اور باطن یا باطن کا بھی ضد ہے جی جو باطنی باطن کا بھی ضد ہے یعنی یہ کے کی اور داخل کا ضد اور باطن کا ضد الظاہر جو ہے اور الباطن کے معنی جو ہیں اندرونی حصہ اور پوشیدہ الباطن کے معنی لکھا ہے اندرونی حصہ اور پوشیدہ کسی بھی چیز کے اندرونی حصہ اور پوشیدہ حصہ یہ ساری جو ان الفاظ مقدس الفاظ کے جو معنی ہے اسما الحسنہ بھی اللہ تعالیٰ کی القاموس و سجدید نامی جو لغت ہے عربی اردو اس میں یہ معنی کیا ہے اللہ کے یہ ساری معنی کیا ہے اس کے علاوہ آگے فرماتے ہیں دوسری لغات کی کتابوں میں الاولو نیہلا اول جو ہے یہ مرشد راغب جو قرانی لغت ہیں اس میں اس کی مختلف اور معنی کے ہیں میں اس سے لے رہا ہوں اور تھوڑا سا اور تاکیق معنی کیا ہے اس میں الاول جب اضاقی الف ہی صحوۃ اللہ ہے الاول جب اللہ کے صفت کے طور پر حول الاول کہتے ہیں ہاں الاول ال اللہ, اللہ ال ال الاخ جیسے قرآن میں بھی ہیں تو پھر وہاں پر اللہ کی صفت میں جب حول اول بولتے ہیں تو ماننا اس کا مانا یہ انہ اللزی لم وجود شیوم پھر تو وہاں پر جو ہے اول سے مراد جو قرآن میں جو عزت میں بھی یہی ہے حلاق قرآن با میں بھی حول اول والباطن وال وال ہیں تو جب یہ الاول اللہ کی صفت واقع ہوتی ہے تو اس کا ماننا کیا ہے یہ انہو الضی اللہ وہ ذات لم یس الوجود وجود ہاں جو موجود کے لحاظ سے اللہ پر کوئی کسی بھی چیز کو سفد حاصل نہیں یعنی ایسی ذات ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھا کوئی چیز موجود نہیں ساتھ یعنی وہ سب سے پہلی ذات ہے جو کہ وہ سب سے پہلے سے ہیں ازل سے ہیں ہاں اور اس سے پہلے کوئی شعر نہیں ہے تو اس ذات کو اول کہتے ہیں مردات راغی میں لکھا اول یعنی جب اللہ کی صفت میں کہا جائے ولا تو اس کے معنی یہ ہے کہ بے شک اللہ وہ ذات ہے جس میں کہ جس پر وجود میں کسی بھی شے کو سبقات حاصل نہیں ہے موجود ہونے میں کسی بھی شے کو اللہ پر سبقات حاصل ہے اللہ و اللہ جو ازل سے ہے سب سے پہلے اور اس سے پہلے کوئی چیز موجود تو نہیں تھا اور نہیں ہے نہیں ہوگا اس معنی میں اور اس طرح الاخر میں جو ہے آخر کے معنیٰ کیا ہے آخر کے معنیٰ الزی لاش عقابلہ ہو ہاں جی آخر کی معنی وہ ذات اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھا لاشۂ قبل ہو. القائن قبل وجود لاشہ جی اور جائیں القائن وہ ذات ہو جو القبل وجود لا شاہ ہر شے کے وجود سے پہلے سے موجود ہے بلا ابتداء بیدانی کسی ابدا اللہ اول والن میں اول کا مان یہ کہ الرزی لا شی اقبال وہ ذات اس سے پہلے کوئی شے نہیں ہے القاعین قبل وجود اللہ شاہ ہر شے کے وجود سے پہلے سے موجود ہیں لیکن بلا ابتداء الحمد کسی ابتداء کے اب یہ نہیں بولتے اللہ ہر چیز ہے تو اتنا سال پہلے ہے اتنا سال نہ سو سال نہ ہزار سال اتنا لاکھوں سال پہلے اس کا کوئی ابتداء نہیں بدعن کسی ابتداء یا زمانی کے ہر چیز سے پہلے سے موجود ذات کو اول بولتے ہیں اور یہاں پر ول سمان الآخر مال انتہا اللہ کے بارے میں جب آخر وہ جس کے معنیٰ نہیں جس کے لیے انتہا ہے ہاں ایک وقت ہے پھر وہ حتم ہو جائے گا کمبل کیجیے کمال سما الاول جتنا اول کا معنیٰ جو ہے یہ نہیں مال ابتدا ایسی ذات جس کے لیے ابتدا ہے نہیں بولا جاتا ہے اللہ کی اول اول ہے لیکن اس کا کوئی ابتدا نہیں ایسے اللہ آخر ہے لیکن کوئی انتہا نہیں ہے ہاں جی ہر چیز فنا ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی انتہا نہیں اللہ اتنے سال بعد تک ہے اتنے ارب سال بعد تک اتنے سال بعد تک, اس کے بعد نہیں, نہیں. اس کے لیے اس کے آخر کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے یعنی وہ ذات جس سے پہلے کوئی چیز موجود نہیں بلکہ وہ ذات جو تمام اشیاء کی وجود سے پہلے موجود ہے لیکن اس کی وجود کے لیے کوئی ابتدا نہیں معنی اللہ یعنی معنی آخر یہ نہیں کہ جس کے لیے کوئی انتہا ہو ہاں جس طرح اول کا معنی یہ نہیں کہ اس کے لیے کوئی ابتدا ہو تو اللہ یعنی کیا ہے سب کے آخر میں ہے لیکن اس کے آخر کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی نہ ابتدا کے لیے کوئی ابتدا ہے نہ انتہا کے لیے کوئی انتہا نہ اول کے لیے نہ ابتدا نہ آخر کے لیے کوئی انتہا ہے لیکن وہ اللہ حنظ ازل سہ ابتا رہے گا اللہ کی ذات کو سرمند یلوجود بڑھتے اسی طرح ظاہر الباطن یہاں ظاہر سے مراد جو ہے ظاہر اے ظاہر بے حج جہل ظاہر باہرتی اللہ تعالیٰ ظاہر ہے یعنی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی اس کی جو ہے ظاہر حجتوں کے ذریعے ظاہر دلائل کے ذریعے وہ ظاہر ہے اور براہین باہر اور جو ہے واضح اور رشکار دلائل کے ذریعے وہ ظاہر ہے الدال تعالیٰ صحتی رویتی ہیں اور ایسے واضح دلائل اور براہین جو کہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر دلالت کرتی اس کائنات کی ہر چیز کی مصبوط وحدانیت اور اللہ کے ایک ہونے پر بھی دلالت کرتی ہے فلا موجودہ اللہ اور اس کائنات میں کوئی بھی موجود نہیں اللہ ویا شہد و بے وجود ہیں کہ ہر موجود اپنے وجود کے ذریعے سے ہاں جی گواہی دیتی ہے اللہ کے وجود کا ولا مختریہ اور کوئی بھی ایجاد کرنے والا نہیں ہے آدم سے کس کو وجود میں لانے والا نہیں ہے اللہ واہ واہ یو رو ہو وہ تمام چیزیں ظاہر کرتا ہے تعبیر کرتا ہے توحید دو ایک, ایک ہی اللہ ہونے کا ہیں فرمات اشار ہی وحق الش اللہ آیت کائنات کے ہر شے میں اللہ کے وجود کی اس کے علم کی اس کی قدرت کی نشانی ہے تد العٰن النّہ واحد ال ہر شے میں ایک دلیل ہے نشانی ہے کس بات کی اس بات کی کہ اور, اور وہ دلیل وہ آیت جو ہیں دلالت کرتے کہ اللہ ایک ہے جی اللہ ایک ہے تو اس پوری بات کا اردو ترجمہ یہ ہے اور وہی ذات پاک ظاہر بھی ہے اس اس علم کی صورت میں اللہ ظاہر ہے اس علم کی صورت میں جو کہ ایک حجاب کی صورت میں اللہ کو ظاہر کرتا ہے اور اس ذات نے اپنی واضح براہین اور آیات کونیا کے ذریعے خود کو ظاہر کیا اور اس کائنات کے وجود کے ذریعے اللہ کے وجود کائنات کی وجود اللہ کی وجود اور اس میں موجود نظم و اور حکمتوں کے ذریعے اس کی وحدانیت خوب واضح و اشکار ہو جاتی ہے ہاں کائنات کے ہر شے کے اندر ایک نظم و ہے پوری کائنات میں چار نو کے درمیان دن اور رات کے درمیان سال کے چار موسم کے درمیان ہاں جی اور زمین پر موجود موجودات کے اندر اس نظم و سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ پوری کائنات کے لیے ایک ہی ناظم ہے اور مختلف ناظم نظم دینے والے ترتیب دینے والے جو ان کو ترتیب لاتے تو مختلف تراتی وجود میں تھا تو ایک ہی نے پوری کائنات کے جو ہے تخلیق کیا اس کے نقشہ بنایا اس کو وجود میں لایا تو یہ جو ہے اس کی کائنات کی ہر چیز اللہ کی وحدانیت پر اس میں وجود نصب نصب اللہ کی وحدانیت کے کو خوب واضح اور اشکار کرتی اور جو شعر تھا اس کا ترجمہ کہ ہر شے میں اللہ کی نشانی ہے اور وہ سب نشانیاں جو ہے دلالت کرتے ہیں کہ وہ زاد پاک واحد و یکا ہے ہر شے میں انسان غور و فکر کریں تو اس کے اندر جو ایک ہی نظام حاکم ہے اس ایک ہی نظام سے ایک ہی ناظم ہونے ثابت ہو جاتا ہے اس کو فلسفہ عرفانی علم کلام کی اصطلاح میں فلسفی اصلاح میں اس کو جو ہے برہان نظم کہا جاتا ہے کائنات کی ہر جہاں کہانی کی شر میں کوئی نظم و ہوگا ہاں جی تو وہ نظم و نصب ناظم بدالات کرتا ہے اس کائنات میں زبردست نظم و ہے پتہ نہیں کتنے لاکھوں سال سے یہ نظم و ہے چاند اپنے ٹیم پر طلوع ہوتا ہے ٹیم پر غلو ہوتا ہے سورج اپنے ٹیم پر طلوع ہوتا ہے ٹیم پر غروع ہوتا ہے ہاں کتنے سالوں سال سے جو ہزاروں لاکھوں سال سے دن وہی چوبیس گھنٹے کا ہے ہاں سال وہی تین کا ہے تو اسی طرح جو مہینے بارہ ہیں میں تو یہ سب کیا ہے کہ عظیم نظم اس کائنات پر حاکم ہے ہاں دن رات اپنے ٹیم پہ آتے جاتے ہیں تو یہ نظم دلال اس کائنات کا خالق ایک ہے اور وہی ایک ہی ذات ان سب کا ناظم ہے کیونکہ ایک ہی نظم کا حاکم ہونا ایک ناظم ہونے پر دلال قانتی ہے ہیں. فرماتے ہیں وقع جاکو ظاہر بیمانین عالی کہ ہیں کبھی ظاہر کا نواز عالی بلند مرتبہ عالی شان کے معنی میں آتا ہے اس میں سے وہ امین اس میں سے قول قول و صلی اللہ کا یہ کلام مبارک ہے کہ آپ نے اللہ کو مخاطب ہو کے دعا میں فرماتے ظاہر فلی سب کا شاون اے اللہ تو بلند مرتبہ والا ہے تیرے اوپر کوئی شیز نہیں تو سے بلند کوئی شیز نہیں یعنی اور کبھی ظاہر بلند مرتبہ کے معنی میں آتے ہیں اس معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قول مبارک ہے کہ آپ نے ہم ظاہر یعنی اے اللہ تو بلند مرتبہ والی ذات ہیں اور تج سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے تو ہر چیز سے بلند برتن ہے اس طرح ہیں علاف ظاہر کا تیقن بھی معنی غالب کا ظاہر غالب کے معنی میں آتا ہے کسی پر غالبہ پانے کے معنی میں آتا ہے مسلط ہونے کے معنی میں آتا ہے ظاہر ومین و قول میں سے یہ اللہ کا قول ہے فائیت نہ لذی عام نالاد ہم نے مدد کیا نصرت یا اور ایمان والوں کو ایمان والوں کا ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تو نہ فاس بہوف ہو گیا یہ مومنین ظاہرین یعنی ایک غالبین تصاپ مومن کو کافروں پر غالبہ حاصل ہو گیا تو اس میں ظاہر جو ہے غالب کے معنی میں اور کافی ظاہر غالب کے معنی میں آتی ہیں جیسے یاد جو ہے ہاں جی اللہ نے فرمایا ہم نے ایمان والوں کی مدد مدد اور تائید کے ان کے دشمنوں کے خلاف تو وہ مومنین غالب آ گئے فاض بہ شعرین تو اس معنیٰ کے لحاظ سے اللہ ظاہر یعنی اللہ ایسی پاک ذات ہے جو ہر شے پر غالب ہے اور جو چاہے کر سکتے ہیں کر سکنے والی ذات ہے اللہ ظاہر کے پھر یہ معنیٰ بنے گا ہاں جی اور الباطن الباطن سے آگے ان شاء اللہ کر کیونکہ یہ اس درس میں ختم نہیں ہو رہا الباطن جو کہ عبادت زیادہ ہے تو انشاءاللہ باقی ہمارا درس چلے گا تو یہ اللہ اللہ اول سے ہے ابتدا سے لیں اس کے ابتدا کی کوئی ابتدا نہیں والخر وہ انتہا ہے وہ آخر اس کے آخر کا کوئی انتہا نہیں وہ ظاہر یعنی وہ ہاں اس کے برحان اور دلیل کے ذریعے سے اس کے جو ہیں ربویت اس کے وجود اس اس کے حقانیت ظاہر نمانیاں ہیں اور وہ باطین بھی ہے اور تو باطین کا معنیٰ جو ہے ابھی آنے والی توضیحات میں ان شاء اللہ آ جائے گا